اعوذ من ولا جعل اللہ لکم فيها لهم قولا اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں البطة انميسي انهي کھانے اور بحنے کے لئے دو اور انسي اچھی بات کہو وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاح فَإِن آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اورتم يتيمو کے جانچ پرکھ کرو اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا مقرر ہوا حصہ ہے وہ فرز معروف اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتے دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہارے پاس رہا تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کمی پیشی یا کسی قسم کا کی تبدیلی کی یا نہیں عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں وہ یقینا جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو چھبیس پھر اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتوں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصے دار ہوں گی انہی انہیں محروم نہیں کیا جائے گا تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے جیسا کہ تین آیات کے بعد مذکور ہے یہ عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے علاوہ از ایں عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی پھر اسے بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے یہ منسوخ نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصے دار نہ ہوں اسی طرح دیگر یتیم اور مسکین لوگ اگر تقسیم کے وقت آ جائیں تو انہیں بھی کچھ دے دو نیز ان سے بات بھی پیاروں محبت کے انداز میں کرو دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قانون و فراؤ نہ بنو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے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 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ اللہ تم تمہاری اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے پھر اگر دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں دو تہائی حصہ ہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفصیر کے طرف بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوسیا ہیں جن کو وصیت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں قطعی نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت میں ان کے زیر کفالت میں ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حقوق اللام کو تاہی کر سکے نہ حقوق بنی آدم میں اور وہ وصیت میں ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو اپنے مال کو ایسے لوگوں کو دینے کے حق میں ضرور وصیت کرے جو اس کی جو اس کے قریبی غیر وارث رشتے داروں میں غریب اور مستحق کے امداد ہیں یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زیادہ آخرت بن جائے لیکن یہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے دوچار نہ ہوں اسی طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس سے بھی اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فقر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی اس تفصیل سے مذکورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مزداق ہیں بحال تفصیر القرطبی و فتح القدیر پھر اس کی حکمت اور اس کا مبنی بر عدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں اس کی حکمت اور اس کا مبنی برعادل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں اور رسام لڑکی اور لڑکے دونوں ہو۔ تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گے حتیٰ کہ جنین ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا البتہ کافر اولاد وارث نہیں ہوگی پھر یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی مطلب کل مال کے تین حصے کر کے دو حصے دو سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عہد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں مگر سعد رضی اللہ عنہ کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے اپنے باپ کے ترکے میں دو سلو سمال دلوایا بہوال جامع ترمیدی حدیث نمبر دو ہزار بانوے اور سنن ابی داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیانوے اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیس علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطری کے اولا دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے بحوال فتح القدیر خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے دو تہائی بیٹیوں کا حصہ ہوگا باقی مال اسبا میں تقسیم ہوگا پھر ماں باپ کے حصے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال مطلب چھ حصوں میں سے تین حصے بیٹی کے ہوں گے اور ایک شد مطلب چھٹا حصہ ماں کو اور ایک صدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک صدس باقی بچ جائے گا اس لیے بچنے والے یہ سدس بطور عصبہ باپ کے حصے میں جائے گا یعنی اس صورت میں باپ کو دو صدس ملیں گے ایک زویلفروز ہونے کی حیثیت سے دوسرا عصبہ ہونے کی حیثیت سے پھر یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے یاد رہے راد یاد رہے کے پوتا پوتی بھی اولاد میں اجمان شامل ہیں اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو حصے جو ماں کے حصے سے دو گنا ہیں باپ کو بطور اسبا ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والے یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے نکال کر باقی ماندہ مال میں سے ماں کے لیے ثلث مطلب تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا پھر یہ تیسری صورت ہے یہ تیسری صورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں وہ بھائی چاہے سگے آئینی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں یعنی علاتی بھائی بہن ہوں یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے لیکن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بن جائیں گے یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے سلس مطلب تیسرے حصے کو سدس مطلب چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے باقی سارا مال خموش اور سدس باپ کے حصے میں چلا جائے گا بشرط یہ کہ کوئی اور وارث نہ ہو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ سلس برقرار رہے گا وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا بحال تفسیر ابن کثیر پھر اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ترک از وم الم یق الم ترک نیو سین ادین یق الم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يرث كلالة امراته وله وان كان رجل يرث كلالة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 من اللہ واللہ علیم حلیم اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اور اگر تمہارے اولاد اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا نہ ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ یا ایسے ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے یہ تقسیم اس کی وسیعت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جب کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑے حوصلے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف صلبی اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے بحوال فتح القدیر و ابن کثیر اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے اسی طرح مرنے والی عورت کے اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاون سے ہو یا پہلے کسی پہلے کے کسی خاون سے پھر بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھا یا آٹھواں حصہ ملے گا اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا ہر ایک کو الگ الگ چوتھائی یا آٹھواں حصہ نہیں ملے گا یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے بحوال فتح القدیر پھر کلالہ سے مراد وہ میت ہے مرد ہو یا عورت جس کا باپ ہو نہ اولاد یہ اکلیل سے مشتق ہے اکلیل تاج کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف مطلب کناروں سے گھیر لیتا ہے کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فرو کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے بحوالِ فتح القدیر و ابن کثیر اور کہا جاتا ہے کہ کلالا کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نصب و نسب سلسلے نسل وہ نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ کیونکہ آئینی بھائی بہن یا علاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے علاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اسی صورت کے اخیر میں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے بحوال فتح القدیر دراصل نسل کے لیے مرد وزن میں لز زکیریم صلی کا قانون چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا پھر ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے نیز ان میں مذکر اور مونس کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت ملحوضہ ملحوضہ مازاد یعنی اخیافی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہوتے ہیں یا مختلف ہیں پہلا یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں دوسرا ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے تیسرا یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کلالہ ہو پس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے چوتھا ان کے مرد اور عورت کتنے بھی زیادہ ہوں ان کا حصہ سلس مطلب ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا نہ کہ یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا اور امام ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ یقیناً اسی صورت میں ہی کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی بحوال ابن کثیر پھر میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دئین مطلب قرض سے پہلے کیا حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی تو لوگ قرض کی ادائیگی کو قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت واضح کر دی گئی بحوالِ روح المعانی ملحوضہ اگر بیوی کا حق کے مہر ادا نہ کیا گیا تو وہ بھی دین قرض میں شمار ہوگا اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا پھر بائیں طور کی وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلان شخص سے میں نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے درآ حال یہ کہ کچھ بھی نہ لیا ہو گویا اظرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے نیز ایسی وصیت بھی باطل ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اس آگ میں داخل کرے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اور تمہاری عورتوں تم میں سے جو بھی بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے چار مرد گواہ ٹھہرا لو پھر اگر وہ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 تو ان کو عزا دو پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے انما التوبت علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان والذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے <سرح> <سرح> اَتَرِثُونَ نِسَاءَ كَرِهْنَ وَلا تَعْضُبُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بہتری کر دے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائے اسلام میں جب کہ ذنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی یہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں تین سے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ مدود مذکر ہوگا تو عدد معاون اور مدود معنس ہوگا تو عدد مذکر یہاں اربع مطلب محدود اربا کا عدد معنس ہے اس لیے اس کا مادود جو یہاں ذکر نہیں ذکر نہیں کیا گیا اور محظوف ہے یقیناً مذکر آئے گا اور وہ اور وہ ہے رجال یعنی اربا تو رجال جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس بات زنا کے لیے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے گویا جس طرح زنا کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے اس کے اس بات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے یعنی چار مسلمان مرد عینی گواہ اس کے بغیر شرعی زنا کا اس بات ممکن نہیں ہوگا تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب عورتوں کے امتیازی مسائل ہیں مسئلہ شہادت نسواں عقل و نقل کی روشنی میں مطلب یہ کتاب کا ایک نام ہے پھر اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی یعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ زناکار کار و عورت کے لیے سو سو کوڑوں کی سزا جیسا کہ عباد ابن ثامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو نوے پھر بعض نے اس سے غلام بازی مراد لی ہے یعنی عمل لوافت دو مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا اور بعض نے اس سے باقیرہ مرد و عورت مراد لیے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محسنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس تسنیہ کے سیغے سے مرد اور عورت مراد لیے ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ باقیرہ ہو یا شادی شدہ ابن جریر تبری نے دوسرے مفہوم یعنی باقیرہ مرد و عورت کو ترجیح دی ہے اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ سو کوڑوں کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے بحوال تفسیر الطبری۔ پھر یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد و کوب کر لینا اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزرا پھر اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت حالت نژا میں کی گئی توبہ غیر مقبول ہے جس طرح کے حدیث میں بھی آتا ہے اس کی ضروری تفصیل عالع عمران کی آیت نمبر نوے میں گزر چکی ہے پھر اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کو اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے حتیٰ کہ سوتیلہ بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا پھر ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاون کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا جس طرح کہ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاون نے اسے دیا ہوتا از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے پھر کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور نافرمانی ہے ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انتیس پھر یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے ایک حدیث میں آیت کے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے لہ فرق ممینتاً ان کیریمین ہے خلوق رد یمن ہے اخر بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو مطلب مومن مرد مطلب شوہر مومنہ عورت مطلب بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز وحسیان کے سوا اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر کثیر مطلب بہت بہتری پیدا فرما دے یعنی نیک اولاد دے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے وغیرہ وغیرہ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق کے طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ حق تو انتہائی نہ گریز حالات میں استعمال کے لیے دیا گیا ہے نہ کہ گھر اجاڑنے عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے علاوہ ازئیں اس طرف اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق طلاق کا حق دے کر اسے ظلم کرنے کا اختیار دے دیا یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے